اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماج فرمائیں الحمدللہ للہ و والسلام والا فاطمل الانبیاء محمد مصطفیٰ والا عالی مجتبہ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بالصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزعوا بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ آپ کی اس مسجد مستشفہ میں سلسلہ دروس تفصیل قرآن کا آج تقریبا دوسرا درس ہے تفصیر قرآن سے پہلے عظمت قرآن پر میں نے کچھ معروضات عرض کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب عظیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ بڑی عظمت والی شان والی کتاب اور کلام ہے کہ جس کے اترنے کے بعد محمد ابن عبداللہ کا مقام محمد الرسول اللہ ٹھہرا اور اسی کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد یہ اللہ کے قرآن کے برکات ہیں کہ وہ انقلاب عظیم وہ انقلاب مکمل وہ انقلاب کامل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کا سب سے بڑا اور اہم دستاویز جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے جیسے آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے انقلاب فرانس آیا اسی طرح آپ نے دیکھا ہے انقلاب روس اور بھی دنیا میں انقلاب آئے ہیں لیکن وہ کسی ایک جیحت میں انقلاب تھے مثلا معاشی انقلاب تھا کہ لوگ سرمایہ داری کے ظلم و جبر سے تنگ ہوئے تو اس کے رد عمل میں ایک نظام ایک انقلاب آیا گو بھی نہ چل سکا لیکن یہ جو انقلاب اللہ کا پیغمبر لائے ہیں قرآن کی برکت سے یہ ایسا جامع کامل مکمل انقلاب ہے کہ جس نے صرف یہ نہیں کہ ایک اقتصادی مسئلہ حل کیا ہو معاشی مسئلہ حل کیا ہو سیاسی مسئلہ حل کیا ہو بلکہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پورے زندگی میں انقلاب آیا ان کے عقائد میں انقلاب آیا ان کے نظریات میں انقلاب آیا ان کے اقوال و افعال میں انقلاب آیا ان کی سیرت و صورت میں انقلاب آیا اور وہ ایک ایسے عالم کے لیے نمونہ بنے کہ جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا محبوب اب دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ مینو خبا الناس کیا لوگوں ایمان لانا ہے تو پھر ایسے ہی ایمان لا جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ان صحابہ کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب کون سی تھی اللہ کا قرآن اور دوسری بات اس کی عظمت کی دلیل دیکھیں کہ ہر دور میں اللہ نے ہر پیغمبر کو موجزات دیے ہیں ہمارا ایمان ہے موجزات ای انبیاء بھی برحق کرابات اولیاء بھی برحق ہر انبیاء کو موجزات ملے اور عظیم شان معجزات یعنی اگر ہم سابقہ مو پہ نہ بھی جائیں جن مو کا قرآن باغ میں ذکر ہے کہ اللہ نے داود علیہ السلام کو مو دیے دیئے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو مو دیئے کسی کے لیے اللہ نے پتھروں کو پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہاتھوں میں لوہے کو مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا جنات کو مسخر کر دیا اور تمام اس زمانے کے جو جنات ہیں دیور ہیں ان کی زبانوں کا علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا اسی طرح مسا علیہ السلام کے معجزات پہ نظر ڈالیں کہ ولقد آنگا موسا تسا آیا تم اللہ نے کھلی ہوئی نشانیاں بڑے بڑے نو معجزات عطا فرمائے عیسا علیہ السلام کے معجزات دیکھیں کہ اللہ نے ایسارے اسلام کو کیسے کیسے موجزات عطا فرمائے کہ آپ اگر کسی مادر زادندے کی آنکھوں پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی آپ برسوں جزام کے مریضوں کو ہاتھ پھیر دیتے تو شفایاب ہو جاتے آپ کسی مردے پہ کھڑے ہو کے کہتے کم بھی اذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا یہ سارے معجزات برحق ہیں لیکن وہ زمانہ گزر گیا تو موجزات بھی گزر گئے اب وہ نہ نبت کا دور باقی نہ وہ موجزات باقی یہ احسان بھی ہم نے پر اللہ کے قرآن نے کیا ہے کہ اگر اللہ کا قرآن ان موجزات کے بارے میں ہمیں نہ بدلاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اشاع اسلام کو کیا موجزات ملے تھے ہمیں کیسا پتہ چلتا کہ عیشا علیہ اسلام کو کیا موجزات ملے تھے یہ بھی اللہ کے اس کتاب کا احسان ہے پورے عالم پر لیکن وہ موجوات اپنے زمانے میں عظیم موجودات تھے لیکن وقت گزرنے کے بعد موجودات ختم ہو گئے آج عیسیٰ علیہ السلام کے موجوات میں سے کوئی موجودہ باقی نہیں آج اوشا علیہ السلام کے موجوات میں سے کوئی موجودہ باقی نہیں لیکن یہ عظمت قرآن کا موجودہ ہے کہ حضور کی نبت بھی کیا تک اور یہ موجودہ بھی کیا تک کہ ہر حال میں اس کا اعجاز جو ہے وہ قائم رہے گا تو یہ عزمت جو ہے اللہ نے یہ بھی قرآن کو اور اسی طرح آپ الحمد للہ میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کا مطالعہ ہے آپ لوگوں کی اللہ کی شکر سے تاریخ پہ نظر ہے آپ دیکھیں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ عیسا علیہ کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی دو قومیں تھیں نا بنو عیسرائی یا یہودی یا عیسائی یہودیوں نے حضرت موس علیہ السلام پہ ایمان لائے اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ ان کا ایمان کیا تھا کیسے تھا ان تو کچھ چھوڑیں مقصد یہ ہے کہ یہودی حضرت مصر علیہ اسلام کو ماننے والے اس دور میں موجود اور کچھ تھوڑے بہت بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود اچھا عیسیٰ علیہ اسلام کو ماننے والے عیسائی جو ہیں موجود اور لاکھوں کی تعداد میں موجود لیکن آخر آپ اس بات پہ غور کریں کہ آج جو دنیا میں ایجادات ہو رہی ہیں آج جو دنیا میں نئی نئی چیزیں مارد وجود میں آ رہی ہیں مثن آپ صرف ہائی اسفار کو دیکھ لیں صرف ہائی جہاز میں دیکھ لیں کہ کتنی قسمیں دنیا میں عمارت وجود میں آ گئیں کہ کیسے جہاز ہوتے تھے پھر کیسے ترقی ہوئی اور آج کہاں دنیا پہنچ گئی ہے کہ آواز سے تیز رفتار تیارے بنا لیے گئے آج دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پانچ پانچ سو آدمی اور ان کے سامان کو لے کے اڑنے والے تیارے بنا دیے گئے آج دنیا کتنا آگے چلی گئی ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے کی یعنی نان سٹاپ فلائٹ جو ہے وہ ہوائی جہاز آ گئے کہ وہ ایک ان کا فیول ٹینک تیل اتنا ہے کہ بیس بیس گھنٹے وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے اتنی ساری چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اچھا اسی طرح آپ آپ دیکھیں کہ مواصلات کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دور میں کچھ عرصہ قبل ہی آنے آدمی ریڈیو دیکھ کے بھی حیران ہوتا تھا کہ یار یہ ریڈیو کیا چیز ہے لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ مواصلات کہاں تک کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ اب یعنی جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا جو ہے جی اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے کیوں کہ بھئی ایک سیکنڈ میں جہاں سے چاہیں آپ بات کر لیں رابطہ کر لیں بات دیکھ لیں سن لیں ایسی ایجازات ہو گئی کہ بات بھی کریں شکل بھی دیکھ لیں تصویر بھی منتقل ہو جائے یہ ساری ایجادت انہوں نے عیسائی اسلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی عیسائی تو اس وقت بھی موجود تھے یہودیوں نے یہ ساری ترقی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کی جب علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت بھی تو یہودی موجود تھے اس وقت تو انہوں نے کوئی آئٹم بم نہیں بنایا کوئی ہائیڈروجن بم نہیں بنایا اس وقت تو انہوں نے یہ کوئی چیز بھی نہیں بنائی اس کی وجہ کیا ہے یار آخر اس پر ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ آج ترقی یافتہ اقوام میں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں آج اس وقت دنیا کی مالی طور پہ قیادت کرنے والے یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں تو ہم یہ آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ بڑے سکون سے بڑے حوصلے سے بڑے تحمل سے بڑی بردباری سے آپ بالکل تعصب کا شکار نہ ہوں لیکن آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی آج جو آپ نے خلاؤں کو مسخر کرنا شروع کر دیا ہے آپ جو آج چاند پہ ڈورے ڈال رہے ہیں آج جو آپ نریخ پہ پہنچ رہے ہیں آج جو آپ نے فضاؤں کے اندر ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ پورے ملکوں کی حفاظت جو ہے آپ کی ایک ایسا یعنی آپ ایک دائرہ قائم کر دیں گے کہ دنیا کا کوئی میزائل کوئی چیز آپ کے ملک کی طرف آئی نہیں سکتا. آئے گی تو اڑ جائے گی تباہ ہو جائے گی اس کو نقصان ہو جائے یہ ساری ترقی تم نے سارے سلام کے زمانے اپنے نبی کے زمانے میں کیوں نہیں کی اور تم نے مجھ سارے اسلام کے زمانے میں یہ ترقی کیوں نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے ورنہ تم تو اس وقت بھی موجود تھے اور تمہارے پاس طاقت تھی تمہارے پاس دولت تھی یہ نہیں کہ اس وقت چلو ہم یہ سوچیں کہ جی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کے پاس سرمایا نہیں تھا اس لیے یہ بیچارے ان نئے نئے منصوبوں پہ کام نہیں کر سکے کیونکہ اس ریسرچ پہ تو ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ غریبات ہے اس وقت بھی ان کے پاس دولت تھی اس ان کے پاس پیسہ تھا کہ جب بخت و نثر نے ان پہ حملہ کیا ہے مسجد یافسا میں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے چھ ہزار سواریاں جو تھیں نا جی چھ ہزار چکرا گاڑیاں جو تھی سونے کی اور جواہرات کی اور ان کی لادی تھی ان سے یہودیوں سے بولے کہ چھ ہزار گاڑیاں بھرکیں اس وقت بھی ان کے بعد اتنی دولت تھی لیکن یہ ترقی نہیں کر سکے وجہ کیا تھی آج ان کو ساری ترقی یاد آ گئی آج یہ ساری ایجادات ہونے لگ گئی تو اس لیے اس کی وجہ جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے کہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں تھی اور سارا پاٹ انجیر آپ ساری پڑھ ڈالیں ان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا تسکیر سماوات و لبد کا قصہ یہ اللہ کا قرآن ہے جس نے بتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے یہ قرآن ہے جس نے بتلایا کہ ہم نے آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا ہے یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ اشمس القور کلن بھی فلکی یس یہ سب جو ہے افلاق میں ایک تیر رہے ہیں یہ قرآن نے بتایا کہ لچم سیم بلحان خبر ول روسا بھک نہ یہ قرآن نے بتایا کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں ولجی بالا اوسادا یہ قرآن نے بتایا کہ زمین کی حرکت کیا ہوتی ہے کہ کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے جھولا نہیں بنایا جیسے بچے کا جھولا حرکت کرتا ہے تاکہ بچہ راحت کے ساتھ سو جاتا ہے یہ قرآن نے ان کو بتلایا هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوّاها والیہ یہ قران پاک نے ان کو بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسرا ب اپنے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا وہ سواری کیا تھی وہ براق تھی وہ براق کیا تھی کہ جہاں نظر پڑی وہاں قدم رکھا اس کے بعد ثم اورج به الى الصبا یہ سارے مسائل قرآن نے آ کے بحث کی افلاق کے مسائل قرآن نے حل کیے طبقات عرض کے مسائل قرآن نے حل کیے عالم انسانیت کے لیے نئی نئی ایجادات کے اشارے قرآن نے کیے کہ آج تو ہم نے تمہارے لیے خچر پیدا کیے ہیں گدا پیدا کی ہے گھوڑے پیدا کیے ہیں اونٹ پیدا کیے ہیں لیکن یخل قبالا تعلوم آنے والے دور میں ہم تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم ابھی جانتے نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جب یہ آفاق کا اور کون کا اور سماواد کا فلکیات یاد کا ارضیات کا یہ سارا منظر کھولا تو اب ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اس پر ریسرچ شروع کی تو اس سب کی ایجاد کا سہرہ جو ہے ان سب کی ایجادات کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اسی درہ آپ دیکھ لیں مثلا اگر وقت کا پتہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے تو سب سے پہلے وقت کے بارے میں فیصلے کرنے والے کون تھے مسلمان تھے سب سے پہلے اوقات کی تعین کرنے والے کون تھے کیوں اوقات کی تعین کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ نے نوازیں فرض کی کہ ان سلادان کتابوں کا کہ ایک تو نماز ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ نماز پڑھیں گے وقت پر تو وقت کیسے معلوم ہو تو وقت کے لیے مسلمانوں نے حساب لگائے کہ سورج کے مطابق ایک پتھر پہ دائرے بنا کے درمیان میں ایک کیل لگا دی جاتی تھی اور اندازہ کیا جاتا تھا کہ اگر اس دائرے پر سایہ آ جائے تو یہ وقت ہے اور اس دائرے پہ سایہ آ جائے تو یہ وقت ہے اسی طرح ہارون الرشید نے اپنے دور میں اس وقت کا جو سب سے بڑا کافروں کا سب سے بڑا اہم آدمی تھا اس کو جو گھڑی بنا کے بھیجی وہ بغداد کی ایجاد تھی اور اس گھڑی کے اندر واقعہ دروازے بنائے گئے تھے تاکشے بنائے گئے تھے جب گھنٹہ گزرتا تھا تو ایک دروازہ کھل جاتا تھا جب دوسرا گھنٹہ گزرتا تو دوسرا دروازہ کھل جاتا تھا اس سے پہلے جو گھڑی اوقات بتانے کے لیے لگائے گی وہ بھی برداد میں مسلمانوں نے ایجاد کی اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر جو اہم علوم ہیں جن کو کہا جاتا ہے کیمیا لیمیا سیمیا ریمیا ان سب کو جمع کرو تو بنتا ہے کل سرن قاف سے سے کیمیا لام سے لیمیا اور سین سے سیمیا اور ریس سے لیمیا جمع کرو تو کیا بنے گا کل رن صرف یہ سب اثرار ہیں اللہ کے تو ان اثرار کو کھولنے والے کون تھے مسلمان تھے ان اثرار میں پیس کرنے والے کون تھے مسلمان تھے یہ آپ کا جو آج اس وقت آپ جناب پوری دنیا میں ایلوپیتھی ناز کر رہی ہے کہ جی ہم نے ڈاکٹری میں ہم اس مقام پہ, پہ پہنچ گئے ہم راج پہ, پہ پہنچ گئے بنیاد کس نے رکھی ہے کس کی کتابوں پہ چلتے کون سی اصل کتابیں ہیں یہ قانون کیا ہے این سی کیا ہے ابن سینا کیا ہے فارابی کون ہے ابھی حیا کون ہے یہ سارے حضرات کون تھے کہاں سے لائے تھے یہ ساری بیس اچھا آج جو آپ جناب ساری دنیا پیچھے پڑ گئی ہر پل پہ سرچ ہو رہی ہے تو ایک جڑی بوٹھیوں کا علاج کرنے والے کون تھے مسلمان مسلمان لطیفہ انہوں نے آگے فیصلہ کیا کہ یہ جڑی بوٹی فلاں آبادی ہے یہ جڑی بوٹی فلاح کا باتی اچھا جناب آج دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ زہر ہے سانپ کا تو سانپ کی زہر سے علاج کرنے والے کون تھے مسلمان یہ سارے علوم کس نے کھولے اس محمد عربی نے جو خود پڑا بھی نہیں تھا کسی سے النبی ہوئی کسی سے پڑھا نہیں اور سارے عالم کو پڑھا دیا کسی کے سامنے جا کے زارو تلم مستا نہیں کیا اور ساری دنیا کا معلم بن گیا اور وہ ایسے اثرات جو آج تک کسی نے حل نہیں کیے تھے محمد پاک نے منٹوں میں حل فرما دی اور یہ انقلاب عقائد میں کہ وہ لوگ جن کی زندگی شرک میں گزر گئی وہ وحد بن گئے وہ لوگ جن کی زندگی ظلم میں گزر گئی وہ رحم دلی میں مثال بن گئے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے وہ دوسری کی بیٹی کا پردہ اترتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور وہ لوگ جو لوٹنے کو مارنے کو اپنی مردانگی سمجھتے تھے کہ جوان کا من ہی یہی ہوتا ہے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ اور لوٹو اور مارو اور لوگوں کی لڑکیاں اور بچے اور اٹھا کے لے آؤ یہ جو جن کی زندگی کا مداریسی پہ تھا یہ آپ کو شاید خیال آیا ہو یا کبھی نہ آیا ہو یہ اسی رسم کو ہم تازہ کرتے ہیں آج کل بھی جب شادی ہوتی ہے نا جی تو دولے کو گھوڑے پہ بٹھا کر لے جاتے ہیں کیونکہ پہلے ڈاکو گھوڑے پہ لے جاتے تھے نا لوگوں کی لڑکیاں چھین کے آج بھی اصل میں ہم اسی رسم کو زندہ کرتے ہیں کہ ہم بھی تو کسی کی لڑکی چھیننے جا رہے ہیں تو گھوڑے پہ آنا چاہیے نا آدمی کو چاہے وہ غریب گدا پہ بھی نہ بیٹھا ہو بیٹھا ہوا ہوتا ہے کبھی گرا ابھی گرا ابھی نہیں شادی ہوگی ہوگی میں پہلے ہی مر جاؤں گا لیکن ہم ہاں نے بچھا اس کو گھوڑے پہ ضرور ہے اس کو کیونکہ وہ تصور کیسے باقی رہے اچھا وہ عورتوں کو قید کرتے تھے بیڑیاں پاؤں میں ڈال دی ہاتھوں میں ڈال دی گلے میں رسے ڈال دیے گلے میں تاؤ پہ ڈال دی ہم نے سونے کے بنا کے ڈال دیے چاندی کے بنا کے ڈال دی یہ بات تو وہی ہے ٹرانسفر تو وہی ہے تصور تو سارا کوئی ہے تو ایسی قوموں کو یعنی اندازہ فرمائیں کہ مقام صداقت پہ صدیق بنانے والا کون ہے قرآن ہے اور حضرت عمر کو فاروق بنانے والا کون ہے قرآن ہے عثمان کو نورین اور ذیحیا بنانے والا کون ہے قرآن ہے اور علی کو اسد اللہ الغ غالب بنانے والا کون ہے قرآن ہے اور حمزہ کو سید شہدا بنانے والا کون ہے قرآن ہے اکرما کو ابلم نبطالاسلام بنانے والا کون ہے قرآن ہے غالب الولید کو سیف اللہ بنانے والا کون ہے قرآن ہے تو یہ سارے انقلاب لانے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے تو اس کی عزمتوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح ایک اس کی عزمت یہ دیکھیں کہ اب جناب یہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی دور میں مثال کے طور پہ آپ نے کسی دور میں ایک دوائی ایجاد کی آپ نے کہا کہ جی یہ دوائی جو ہے سر درد کے لیے مفید ہے اچھا دو سال چار سال پانچ سال چھ سال پھر جناب فوراً ایک تحقیق آ کہ وہ دوائی بند کر دو سر درد کو تو فائدہ دیتی ہے لیکن اور کافی درد پیدا کر دیتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ بڑھ گئے ہیں زیادہ بدلاؤ گئے وہ انسانی استعمال کے خلاف آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دوائی تھی جن کو ابھی ان کی ہیلتھ منسٹری نے آرڈر کیا کہ بند کرو کہ ابھی اس سے مذرات ہیں نقصان ہو رہے ہیں نقصان پیدا ہو رہے ہیں اچھا ہماری ریسرچ کا یہ عالم ہے کہ ارب ہار ارب ہار ڈالر خرچ ہوتے ہیں ریسرچ کو معمولی سی بات نہیں ہوتی ایسے نہیں ہو جاتی ہے یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن نے دنیا کو اپنے پنجوں میں لیا ہوا یا ایسے نہیں لیا ہوا وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ قایدہ ہے جو پیسہ لگائے گا تو پیسہ کمائے گا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے تو چلو ان کو چھوڑیں بات یہ ہے کہ اتنی تحقیق اتنی ریسرچ یونیورسٹیاں سینسدان بڑے بڑے ڈاکٹر پھر مریضوں پہ تجربات جانوروں پہ تجربات اور پھر تجربات کے مراحل ہیں ان سارے گزرنے کے بعد پھر جناب خبر آ جاتی ہے کہ وہ دوا استعمال نہ کرو بند کر دو کیوں اب تحقیق ہوئی ہے کہ اس میں فلا بات ہے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن نے جو خبر دی بدلا دو کہ آج تک کوئی کہہ سکا ہو یہ خبر غلط ہے یعنی قرآن کی عظمت کی بات یہ ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا اس وقت عیسائی ہمارا یعنی دشمن بنا ہوا ہے یہودی دشمن بنا ہوا ہے ہندو دشمن بنا ہوا ہے سکھ دشمن بنا ہوا ہے بدھ مت ہے یت ہے دنیا میں جتنے مت ہیں نا سب کی مت ماری ہوئی ہے سب اس وقت اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے سب جو ہے نا جی وہ اسلام کی دشمنی میں پڑے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے جو خبر دی ہے ایک خبر جٹ لاؤ ایک خبر دکھلاؤ قرآن نے مسن آدم علیہ السلام کی خبر دی قرآن نے نوح علیہ السلام کی خبر دی قرآن نے طوفان نوح علیہ السلام کی خبر دی قرآن نے خبر دی کہ لوت کی قوم پہ عذاب آیا ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا اونڈا کر کے ڈالا گیا اوپر سے پتھر برسایا گئے اور ساری چیزیں جو تھی ختم ہو گئی قرآن نے ایک خبر دی ہے قرآن نے خبر دی کہ اسحاب کہاں پہ غار میں آئے تھے قرآن نے خبر دی کہ زل تھا جو مطلع شمس اور مغرب شمس پہ, پہ پہنچا ہے جہاں سے سورج کی ابتدا ہے اور جہاں سورج کی انتہا ہے تو اس کے وہ زل کر تھا قرآن نے خبر دی کہ یاجوج ماجوج تھے قرآن نے خبر دی کہ قوم آج تھی قوم سمود تھی قوم لوت تھی قوم نو تھی قوم فراؤن تھی یہ ساری اقوام تھی اچھا قرآن نے یہ بھی بترایا کہ ان کے اعمال کیا تھے قرآن نے یہ بھی بترایا ان پہ اللہ کے عذاب کیوں آئے قرآن نے یہ بھی بترایا کہ قومی حود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے بارے میں ایک موجودہ طلب کیا یہ ساری قرآن نے ہمیں خبر دی ہے ایک خبر جھٹلا دو کہو جی نہیں قرآن نے جو کہا ہے نورزب اللہ غلط ہے یہ خبر یوں نہیں یوں ہے ایک خبر قرآن کی جو چودہ سو پچیس سال گزر گئے ہیں ایک خبر جو اٹھلا دو کہ جی, یہ خبر غلط ہے اچھا قرآن باغ نے بعض چیزوں کو فرمایا جس لے جیسے مثلا شہد کے بارے میں آیا قرآن نے بتلایا کہ ہم نے اس شہد کی مکھھی کو ہم نے سکھلایا ہے کہ تم نے کیسے گھر بنانا ہے اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ تم گھر جو ہے پہاڑوں میں بناؤ یا درختوں میں بناؤ تکزی مینل بالبیتن وہ مینل شجر اچھا قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو یہ بھی بتایا سم کلی کل سرات ہر پھل کھاؤ اچھا قرآن نے کہا ہم نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں باقاعدہ اب دیکھو ہمیں راستے نظر نہیں آتے لیکن فضاؤں میں راستے ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی جہاز فلاں ملک کہتے ہیں میرے اوپر سے نہیں گزر سکتا کھلا سمان ہے کہیں سے گزر جاؤ یوں نکل جاؤ یوں نہیں راستے ہیں روٹ ہیں کوئی آدمی دوسرا روٹ اختیار نہیں کر سکتا اس کی سڑکیں اچھا سمندر میں جہاز چل رہے ان کی سڑکیں ہیں پانی میں ہمیں نظر نہ آئے سمندر ہے لیکن باقاعدہ روٹ ہے ان کے اس پہ چلیں گے اللہ پر بادے ہم نے شاد کی مکھھی کے روٹ ایسے رستے بنا دیے جہاں چلی جائے واپس اسی رستے سے اپنے چھتے پہ پہنچ جائے اچھا اللہ تبارک و تارا نے پرانے پاک میں پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ایک شاد کی ایک چھوٹی سی جی مکھی ہے اچھا جی اگر یہ باہر سے کوئی گندی بوٹی کھا کے آ جائے تو باقاعدہ سیکورٹی ہے ہماری سیکورٹی کا اطراف نہیں ہے کہ ہمارا گارڈ سو رہا تھا ہماری سیکورٹی ہوتی ہے تنخواہ لیتے ہیں ماشاءاللہ جب بندہ مر جائے پوچھو جی وہ جو گارڈ صاحب نے کہا جی وہ گارڈ سو رہا تھا اچھا بچا ہوا بھائی یا پھر وہ ہندو کے پہلوان کی طرح جوش بعد میں آیا جب گھر والے لوٹ کے چلے گئے چور چلے گئے سب کچھ تو وہ پہلوان جو تھا جوش میں آ گیا جناب لکڑی دلواروں کو مار رہا ہے اگر دو گھنٹے پہلے میں اٹھ جاتا نا پھر میں دیکھتا کہ چوری کیسے ہوتی ہے اگر آئی اللہ کی ہے کہ میں نیند بعد میں کھلی تو میں کیا کروں تم پھر چوروں سے گاؤ چوری کر کے دیتے تو بھارت یہ تھے میری لیکن اس کی سیکورٹی کا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ جب وہ کوئی زہریلی چیز کھا کے آئے گی تو سیکیورٹی گارڈ جو کھڑے ہیں ان کو ذرا ہوا معلوم ہوگی کہ یہ غلط چیز کھا کے کر وہ اسی کو اسی وقت مار دیں گے اور چھوٹی موٹی نے قید کی تو وہاں سزا ہی نہیں یہ نہیں ہے کہ چلو ابھی اس کو دو مہینے کے لیے بند کر سکے نہیں نہیں اس کو مار دو ختم اس میں یہ جرم کیا کیوں اس جرم کو ختم کر اس کو مار اچھا پھر ان کی باقاعدہ ملکہ ہے ان کے فیصلے کرتی ہے تحکم کرتی ہے دیکھتی ہے کہ میرے عملہ کیسے کی زندگی اچھا پھر اس کے گھر کو دیکھو ہر گھر جو ہے مسدس ہے بڑے سے بڑے انجینئر سے کہ ایسا نقشہ بنا کے دکھا دے یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بدلائی ہیں کون سی کتاب ہے جو ہمیں نحل کے بارے میں بتلا رہی ہے اچھا اس سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ نے فرمایا یہ خورج میں بتا مختلف ان الوانا پھر کہ اب اس سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کے رنگ بھی مختلف ہیں اب آپ دیکھیں نا جی پہاڑوں کی شاد کا الگ رنگ ہے اور درختوں کی شاد کا الگ رنگ ہے سردیوں میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے گرمیوں میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے اور جناب بہار کے موسم میں جو پھولوں کا موسم میں جو شاد ہے الگ رنگ ہے اچھا جو شاد ان باغوں میں ہے جہاں اورنج کے باغ ہیں اس کا ذائقہ الگ ہے اچھا وہ شاد جو آموں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے وہ شہد جو پھولوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ الگ ہے یہ ساری چیزیں اور شفا الس کا قرآن نے فیصلہ کیا آج چودہ سو پتیس سال گزر گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی شاہد جو ہے اس میں فلا خطرہ ہو گیا قرآن نے نعوذ باللہ غلط خبر دی ہے شفا نہیں ہے یہ سب بہت ہے آج یعنی آپ کے بڑے بڑے سرجن بڑے بڑے ماہر سرجن جو ہے نا جب زخم ان کے قابو میں نہ آئے نا وہ بھی کہتے ہیں جی خالص شاد لے آؤ اس کی پٹی بنا کے رکھیں گے اندر وہ کہتے ہیں جی یہ شوگر والے کا زخم ہے یہ جلدی نہیں جائے گا اس کا حل ہی کوئی نہیں شاد لاؤ اچھا آپ کے بڑے بڑے آئی کے ڈاکٹر جو ہیں نا جی وہ آج تک دنیا کو کوئی ایسا آئی ڈراپس نہیں دے سکے جو شاد سے زیادہ بہتر ہوگا یعنی آپ شاہ جہاں ہوتی ہے وہاں تازہ بالکل فریش جو اس میں سرائی ڈال کے آنکھ میں ڈالے ساری صفائی ہو گئی سب بیماریاں ختم اور اس کو آج تک جٹھلا کوئی نہیں سکھا بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا شفا ہوتا یعنی کہ چودہ سال سو سال, سال کے بعد کیا نہیں جناب اس میں تو آپ کو ہمیں پتا دیکھا. سفیر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے امبیسیڈر جو ہے وہ تو اپنے یعنی قسم کا بادشاہ ہوتا ہے اچھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اتفاق سے ہم نے ایک دوست کے پاس ناشتے کی دعوت تھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ فلاں سفیر صاحب آئے ہوئے اور ان کی تونع ہے کہ مکی صاحب بھی ہوں کہ میں تو ناشتہ کرتا نہیں میری عادت نہیں ناشتہ کرنے کی یا آ, قسمت نہیں اللہ عالم دو باتوں میں ایک تو ہوگی عادت نہیں رہی یا قسمت نہیں رہی کیونکہ ہم صبح الحمدللہ للہ سے جب پڑھا کے جاتے ہیں تو آٹھ سا آٹھ بج جاتے ہیں اور اس کے بعد گھر والے سارے سوئے ہوتے ہیں اب شراباتی کے لوگوں اٹھاؤ ان کو جی میں نے ناشتہ بناؤ چھوڑو بس ٹھیک ہے بھی زیادہ سے زیادہ چائے کی پیالی پی لی ہے ڈسٹر اسکول لے لیا نہیں. چھوڑ دیا تو پی کے آتے ہیں اس سے بڑا اچھا ناشتہ کون سا مل سکتا ہے اچھا اب ان باتوں کو چھوڑے خیر میں چلا گیا تو انہوں نے بتایا جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور میری شوگر بالکل نوز باللہ تین ساڑھے تین سو سے بھی کراس کر گئی لیکن اب نارمل ہے تو جو دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب نے پوچھا کہ جناب آپ کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا جی شاد کیا مطلب انہوں نے کہا میں نے اپنی شوگر کو شاد سے کنٹرول کیا میں شاد لیتا ہوں اتنی لیتا ہوں صبح اور اتنی لیتا ہوں شام کو اور اسی سے میری شوگر کنٹرول ہے نارمل ہے کبھی کمی بھی نہیں ہوئی کبھی زیادتی بھی نہیں ہوئی تو اب جناب اندازہ فرمائے کہ اب ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہاں جی فلاں چیز جی جو ہے اس میں گلوکوز ہوتا ہے اور پھل جو ہیں اس میں جناب فریکٹوز ہوتا ہے اب وہ جناب شاد میں نہ گلوکوز ہے نہ فریکٹوز ہے یہ ساری ریسرچ تم کر رہے ہو بتانے والا کون ہے قرآن کہ یہ شفا للناس چودہ سو پچیس سال پہلے حضور نے بتا دیا صلی اللہ علیہ ولا و صحاب ہی و سلام وسیم کسی کسی یعنی آپ حیران ہوں گے آپ دیکھے نا اس وقت پورے عالم میں پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا جس کا اسلام کے خلاف دنیا کا کوئی بھی آپ چینل کھول لیں نا جی یا تو آپ کو اس میں فحاشی ملے گی یا منکرات ملیں گے یا اسلام کے خلاف آپ ملیں گے خرافات ملیں گے اس سب کے باوجود ابھی آپ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ابھی یورپ میں اٹھارہ ہزار آدمی اسلام لایا اس سارے پروپگنڈے کے باوجود اچھا ان اسلام لانے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں ایک تو اس میں وزیر اعظم کی پوتی ہے اتنے بڑے لوگ ہیں جب ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ بات کیا ہے ان نے کہا یہ منفی پراپگنڈا سننے کے بعد جب ہم نے ریسرچ کی اسلام کو سچا پایا کہ جب ہم نے تحقیق کی قرآن کو کھولا تو ہم نے اسلام کو سچا اور آج الحمدللہ وہی لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن پہ کتابیں لکھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اٹھائیس ہزار آدمی اس حادثے کے بعد گیارہ نو کے حادثے کے بعد اٹھائیس ہزار آدمی تو صرف اسی ملک میں مسلمان ہو گیا آخر کیا وجہ ہے اور میں آپ کو ایک بات یاد رکھوں ہے تو کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بوں بڑی بات ہے تو وہی مسل کہ چھوٹا بوں اور بڑی بات لیکن میری ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ شاء انشاءاللہ آج سے ٹھیک تیس سال بعد پورا عالم عرب صحیح اسلام کی قوت سے اٹھے گا اور دنیا پہ چھا جائے گا یہ آپ لگتا ٹھیک تیس سال بعد انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اللہ اب ان کے مار کھانے کے دن گزر گئے کافی مار کھا لی ہے اس اقبال اسی طرح نہیں رویا تھا کہ خدا پھر تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موضوع میں اس طرح اب نہیں اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سارے نظام مٹ جائیں سارے نظام درہم برہم ہو جائیں گے لوگوں نے جمہوریت کو بھی دیکھ لیا سوشلزم کو بھی دیکھ لیا کمیونزم کو بھی دیکھ لیا لوگوں نے سارے نظام آزما کے دیکھ لیے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے بھلا کہ بڑا آدمی ظلم کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ اور غریب کرے تو جی حقوق انسانی کہا ہے وہ تمہارے ہاں تم تو جو کتوں کو حقوق دے رہے وہ انسانوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو تم کیسے حقوق انسانی کے چیمپئن بن گئے تو آج دنیا یہ سب کچھ خاموش نہیں ہے اندر اندر لاوا بن رہا ہے پک رہا ہے اندر اندر تحقیقات ہو رہی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ انشاء اللہ اللہ کا فیصلہ کہ بلّہ غالب اللہ عمر اللہ کا فیصلہ دین کل ہی کہ دین اسلام کو ہم ہر دین پہ غالب کر دیں گے انشاء اللہ العزیز وہ تو سوچتا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو کھا جائیں گے اربوں کو کھا جائیں گے ہر کو کھا جائیں گے ہم ان کو یہ کر دیں گے یہ حرمین بھی قیامت تک سلامت رہیں گے اللہ کے گھر بھی قیامت تک سلامت رہیں گے بلد الامین بھی قیامت تک سلامت رہے گا اور کوئی بھی کفر کی نگاہ انشاءاللہ اللہ ان کو نہیں مٹا سکتی ہے ان کا محافظ انسان نہیں ہے ان کا محافظ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بڑا قرآن کا سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی خبر کو آج تک دنیا کی کوئی طاقت جو ہے جٹلا نہیں سکی کوئی دنیا کی طاقت جٹلا نہ سکے اس سے بڑی تو بات اچھا اسی طرح دیکھیں گے جناب قرآن پاک کو اس دور میں اگر اس کو فصیح لوگوں نے دیکھا ہے بلیغ لوگوں نے دیکھا ہے دیکھو نا اس لیے بات ہوتی ہے کہ ایک مسجد میں آپ آتے ہیں نا اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ انجینئر ہے یعنی سول انجینئر ہے تو وہ اس کی تعمیر پہ نظر ڈالے گا اچھا ایک آدمی میرے جیسا کوئی طالب و علم ہے تو وہ ڈالے گا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے اشتہار پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کس اچھا دیکھیں کتاب کون سی رکھی ہے اچھا قرآن شریف کس کس قرآد کا رکھا ہوا ہے کیونکہ میری نظر اس پہ جائے گی اچھا ایک آدمی الیکٹرانک کا اگر انجینئر ہے اس کی نظر یار یہ سسٹم ان کا جو ہے ایئر کنڈیشنگ کا یہ کیسا ہے کون سی کمپنی کا ہے تو ہر آدمی اس کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے اپنے زاویے سے پرکھتا ہے ڈاکٹر نماز پڑھنے آئیں گے تو وہ غور کریں گے جی وہ دیکھیں وینٹیلیشن نہیں ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے لوگوں کو بیماری کا ذریعہ بن جائے گا ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی اسی طرح قرآن کو ہر سوچ والے نے سوچا ہے اور مانا ہے قرآن کو ہر سوچ والے نے پھنسی رو ہے چورا ہے دیکھا لکھا انا انا کل فسل ربی کا ون ہی اکل اب ایک چھوٹی سی صورت سارے فصیح بیٹھے ہوئے غور کر آخر انہوں نے متفق ہو کے فیصلہ کیا انہیں کہا لکھ دو نیچے کہ لئی من انکلابل البشر یہ کسی بندے کا کلاب نہیں انہوں نے بلاغت کی نظر سے قرآن کو دیکھا اچھا آباد لوگ آئے انہوں نے تاثیر دیکھو کہ حضرت عمر ہے تلوار ہاتھ میں ہے غصے میں بھرا ہوا ہے ارادہ ہے قتل رسول کا خبر ملی گھر آتا ہے آباز آ رہی دروازہ کھٹ آتا ہے بہن نے جلدی سے قرآن کے اور کو جلدی سے کاغذ کے نیچے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا حضرت عمر آئے غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور غصے میں تنتنا سے پوچھتے ہیں بہن سے کیا پڑھ رہی تھی تم میں نے سنا ہے کیا پڑھی اس نے کہا عمر اگر سنا ہے نا تو پھر ٹھیک ہی سنا ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی ओ, عمر تو جناب وہ تو جیسے ہندی زبان کا محاورہ نا گئے جی, تو ایسے جلتی پہ تیل ڈال دیا عدلت عمر, عمر کا تو خون کھول گیا کہ عمر کی بہن اور قرآن او جناب آیا دیکھو عمر بات جس ماں باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا انہیں کا خون میری رگوں میں بھی ہے تم اگر کفر نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی قرآن نہیں چھوڑ سکتی اب حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ کمزور عورت ہے اور میرا غصہ میری طاقت میری دہشت اس کی پرواہ نہیں کرتی اور کہتی ہے جو مردی آئے کر لو تو چپ کر کے بیٹھ کے کہتا ہے اچھا ایسا کرو کہ مجھے بھی سناؤ وہ کیا تھا نے کہا بھائی تم نے کیا سننا نے کہا میں سنوں تو صحیح تو آپ نے بلا لیا اپنے خاون کو بھی بلا لیا اور قرآن پڑھانے والے کو بھی بلا لیا جب تلاوت شروع ہوئی یقین کریں آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ جب قرآن پڑھا گیا تو سورت دعا کی ابتدائی آیات تھیں قرآن علی تشقا اللہ تذکیر تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات تنظیر حضرت عمر بس کیا انہوں نے کہا بس اس سے آگے میرے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آئنا محمد ان حضور کہاں ہوں کیوں کہ عمر کیا بات ہے اس کا بس بات ختم ہو گئی قرآن سننے کے بعد آج سمجھ آ گیا ہے قرآن کیا کہنا اس انقلاب لانے کا سبب کیا ہے اللہ کا قرآن اچھا یہ جناب آپ کو ساری زندگی کبھی فیصلے نہ ہو سکتے کہ مہاجر کیا ہوتا ہے انصار کیا ہوتا ہے یہ سارے فیصلے مہاجر و انصار کے کس نے کیے قرآن آج پوری دنیا جناب آپ کو حقوق انسانیت حقوق انسانیت لیکن ایمان سے کہیں یہ سب سے پہلا سبق دینے والا کون ہے قرآن ہے یا اپنے رب سے ڈر انکر انسا ہم نے تو ان کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے و جانا کم شہو یہ تمہاری شاخیں قبیلے یہ تمہاری قوم میں برادریاں تمہاری پہچان کے لیے ہیں ورنہ تمہارا باپ بھی ایک ہے تمہاری ماں بھی ایک ہے تم سب آدم و ہوا کی اولاد ہو تم سب انسان ہو یہ تو اس لیے ہے کہ تم پہچانے جا سکو ان اکرم کم ان اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور ڈرنے کا کیا مانا یعنی اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والا معصیات سے بچنے والا معروف کو پکڑنے والا منکر سے بھاگنے والا اس کا مقام اللہ تبارک اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب گورنر مکہ حضرت امیر المبینین کی خدمت میں آئے مدینہ برا میں آپ نے پوچھا کہ منوا مکہ دا حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی تم تو مجھے ملنے آئے ہو چھٹی پہ آئے ہو تو مکے میں کس کو تم نے بنایا اپنے قائم مقام ابھی تو اس نے کہا ابن ابزا ابن ابزا ایک شخص ہے جس کو میں نے اپنا قائم مقام گورنر بنایا حضرت عمر جلال میں آگے ابن ابزا بن المالی وہ تو غلام ہے وہ تو موالی سے اہل مکہ تو آہل اللہ مکے والے جو ہیں وہ تو اللہ کے اہل ہیں جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کا اہل ہے تو مکے والے تو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں ان پر تم نے گلاب کو آ کے بڑھا دیا کیا کیا تم اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کر دیا کسی بڑے آدمی کو بنا حضرت عمر کا گورنر کہتا ہے کہ امیر المنی اطرا بے کتاب اللہ و اعلم بکتاب اللہ میں نے اس کو اس لیے گورنر بنایا ہے کہ قرآن کے سمجھنے والا ہے قرآن کے یاد کرنے والا ہے اور قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہے وہ بکا امیر الموبینین عمر حضرت عمر رو پڑے اور کا ساد کا رسول اللہ میں نے محبوب نے سچ کہا تھا ان اللہ, يرفع دل کتاب و آخرین کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے قوموں کو بلند کر دیں گے اور بعض قوموں کو گرا دیں گے حضور نے سچ کہا تھا کہ آج غلام جو ہیں وہ مکے کے والی بن کے بیٹھے گورنر بن کے بیٹھے قرآن ہی تو ہے جب نے اونچا کیا ہے. تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ عظمت قرآن لیکن شرط یہ ہے میرے عزیز کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو اللہ مبارک و رہا قرآن سے معانست دے موافقت دے محبت دے اور پڑھنے کی اور تدبر کی توفیق دے تبھی تو بات بنتی ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک قرآن سے پیار نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ جائے یہ اللہ کا کلام ہے بے نیاز کا کلام ہے یہ کلام ہی بے نیاز ہے یعنی جیسے اللہ بے نیاز ہے یہ کلام بھی بے نیاز ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت نہ کرو تو یہ جلدی سے جلدی بھاگ جانے والا ہے یعنی اگر حافظ قرآن کو بار بار نہیں پڑے گا حفاظت نہیں کرے گا قرآن بھاگ جائے کیوں قرآن بے نیاز ہے اس کو کیا ضرورت ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ تلاوت اور گدابمت کا جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے حضرت عبد اللہ المبارک رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ عبد المبارک اور عبداللہ ابد المبارک وہ آدمی ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے رحمت اللہ یعنی اندازہ کریں اور اس کا لقب ہے امیر المو فی فرحدیث یعنی حدیث کا بادشاہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور بعض الماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ المبارک اتنا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آتی اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عبد مبارک یعنی اندازہ فرما آپ کہ جو عدمی امام بخاری کا استاذ ہوگا وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا اچھا اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ کا شریعت ہے اتنا بڑا دا. امام بخاری کا استاد ہے لیکن امام وہ نہیں بھر اللہ علیہ کے شکیت رحمت اللہ, اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا شام کی طرف مسجد اقسا کی طرف تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور گڑیا ہے اور اکیلی ایک درخت کے کنارے پہ بیٹھ... نیچے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بیچاری بچھڑ گئی ہے یا تو قافلے سے کیونکہ پہلے دبانے میں یہ تو تھا نہیں ہے کہ ہائی جہاز میں بیٹھے اور ایک دو گھنٹے میں پہنچ گئے اونٹوں کے قابل ہوتے تھے اور پھر سو سو دو دو سو اونٹ کٹے ہوتے تھے قابل چلتے تھے تاکہ لوگوں کو راستے میں اللہ رحمت کرے کوئی ڈاکو نہ لوٹ لیں کوئی قزاق نہ لوٹ لیں اور پھر ضروریات ہیں زندگی کے بھول جائیں پانی دکھ سکھ تکلیف تو قافلے چلتے تھے تو حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے جب اس بیوی سے پوچھا کہ ہمیں جان کیا نام ہے آپ کا فون ہے اللہ اکبر ہو کہتے ہیں کہ اس بوڑھی بنے پتا کیا جات کہریم بتا دیا کہ میرا نام مریم پوچھا کہاں سے آئی ہو کہاں جا رہی ہو فرماتی مینل مسجد مسجد اکسا ال یعنی مسجد حرام سے مسجد اکسا کی طرف جا رہی میں نے کہا میں جان تمہارے بیٹے بھی ہیں کہتی ہیں ہاں المال دنیا میں نے پوچھا کہ اما جان تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے ساکھ باتیں ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں کوئی بات کرتا ہوں ماں سوا قرآن کے وہ بات ہی نہیں کرتی اچھا اب میں نے دیکھا کہ قافلے کے کافی لوگ آ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کے بھی بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اماں کے پاس آ رہے ہوں تو میں نے کہا اما جان دیکھو یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں ان میں تو کوئی تیرا بیٹا نہیں آ رہا تو کہنے لگی وہ جیسے دور سے ستارے پہچانے جاتے ہیں ایسے دور سے میرے بیٹے بھی پہچانے جاتے ہیں ان میں نہیں ہے میرا بیٹا کوئی تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے ایسا کریں کہ آپ میرا اونٹ قبول فرما اور اونٹ کی سواری بھی قبول فرما اور میں ہی آپ کی خدمت کا روم کروں گا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں یعنی وہاں سے لے کر مسجد اقسہ تک سفر کیا ہے اگر پانی ضرورت ہے کھانا ضرورت ہے اترنا ہے پردہ ہے بات ہے اس بی بی نے ماں صفح اللہ کے قرآن کے بعد نہیں کی کہتے ہیں کہ جب میں مسجد یہ پہنچا تو اس کے بیٹے انتظار میں کھڑے تھے اور بیٹے جب آتے ہیں وہ بیٹے بھی قرآن پڑھ کے بات کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا بھی اللہ کے بندو یہ کیا بات ہے تمہارے سننے کہا کہتے قرآن کہتے ہیں کہ ما یلفظ من قول اللہ لدئی رتی بن عطی کہ جب آدمی کی زبان سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے تو اللہ نے نگران رکھے ہوئے ہیں فرشتے رکھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں محفوظ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں صرف قرآن لکھاؤ اور کوئی چیز اس میں آنی نہیں چاہیے کوئی زبان آنی نہیں چاہیے اس میں صرف قرآن ہو اللہ کا قرآن ہو اللہ کا کلام ہو تو یہ عظمت بھی اگر ملی ہے تو صرف قرآن پاک کو ملی ہے اور کسی کتاب کو نہیں ملی اور اسی طرح جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے یہ دیکھیں ایمان سے کہیں کہ کتنا بڑا چیلنج اللہ وقت. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس قوم کو قریش کو ان بلغا کو فسحا کو ان سب لوگوں کو آپ چیلنج کریں کہ وہ ان کم تم بھی ادا اب دینا فاتو بورتھی ودو من کم د ان کنتم صادقین اللہ نے فرمایا میرا بدلی آپ ان کو کہیں کہ اگر کوئی شک ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں بندے کا کلام ہے تو لے آؤ تم بھی اور تم اللہ کے سوا اپنے سارے بابو دان فاطلہ کو بھی اکٹھے کر لو ان کی بھی مدد لو ایک سورت بنا کے اچھا دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں کل ان اللہ تھی می ہا یا می بلاؤ کا نبا دم لا دہی آلہ فرماتا ہے میرا بابو بگر ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جن بھی مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا لیں صورت بنا لیں کوئی ایک صفا بنا لیں یہ نہیں بنا سکتے ہیں کیا تک نہیں بنا سکتے ہیں اور یہاں بھی قرآن نے وہی بات کہ علم تفالو تفالو مت تک اناردھی وقو دارا اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ آج سے پہلے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب بنانے پہ قادر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ عظمت جو ہے یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کو عطا فرمائی اور اسی طرح دیکھیں عظمت قرآن کا یہ عالم انسان تو پھر بھی انسان ہے نا جی اللہ نے انسان کو بڑا عزت دی ہے شان دی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسانیت سے نکال کے پھر حیوانیت میں لے جائیں ورنہ اللہ نے تو انسان کو بڑی عزت دی بڑی عزمت دی ہے لیکن انسان تو انسان ہیں جن جن یعنی جن کا نام سن کے بھی آدمی ڈر جاتا ہے جن کی دہشت و وحشت کا یہ عالم ہے اللہ معاف کرے کہ کسی گھر میں جن آ جائے تو آدمی بھاگ جائے یعنی جن تو ایک ایسی قوم ہے نا کہ ایسی خوفناک ایسی ڈرونی اشکال کہ اگر وہ اپنی اشکال میں ہوں اللہ معاف کرے تو ان کی اشکال پر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے قرآن نے خود کہا ہے کہ ان ہوا کم ہو وہ قبیل ہو بنا ہوں وہ تو تمہیں دیکھ سکتے تم نہیں دیکھ سکتے اچھا اس لیے پھر وہ اپنے اشکال میں متشکل ہوتے ہیں کبھی سانپوں کی شکل میں کبھی بیچوں کی شکل میں کبھی جانوروں کی شکل میں کبھی انسانوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ کے قرآن کی عظمت دیکھیں کہ ایک دفعہ جنات کا ایک جماعت گزر ہے اور خدا کی شان یہ ہے کہ اسی سرزمین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ نے پاک نبی محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ لیا یعنی وہ جن ہیں جنات گزر رہے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جن جب گزرے تو کان میں آواز پڑی آواز جب آئی فلم ہزر ہو کالو جب کہ چپ سنو کیا چپ کرو <مُنصرين> سنو صرف قرآن سنا ہے حضور پاک قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سنا مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کے ہماری طرح نہیں کیا ہم بھی تو ماشاء اللہ مسلمان ہیں نا جی ہم بھی تو نام کے اللہ رحمت سرمایہ مسلمان ہیں نہیں انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے قرآن کہتا ہے کہ جب گئے تو منظرین وہ خود مبلک بن گئے دائی بن گئے خراب آلو یا ان سما کتابن اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے ان کتاب من ضلع موسا کہ وہ کتاب جو ہے موسع علیہ السلام کے بعد اتری دیکھو عقل دیکھو قرآن سننے سے اللہ نے کیسے دماغ کھول دیا یہ نہیں کہا کہ ارسا علیہ السلام کے بعد اتری ہے حالانکہ اقسال علیہ السلام کا زمانہ زیادہ قریب ہے لیکن بات کریں موسی علیہ السلام بہادی موسا موسا کیوں علماء نے رکھا کہ اصل کتاب موسی علیہ السلام کی کتاب تھی تورات جو جامع کتاب تھی چونکہ قرآن بھی جامع ہے ان چیل جو ہے وہ تو گویا تو رات کے تابے ہے وہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں تھی جیسے توراط تو اس لیے انہوں نے تورات کا حوالہ دیا کہ ان کتاب ان ضلع <سطح> اور وہ قرآن کیا کہتے مستقیم, کہ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اپنے نبی کو اللہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے باپ پل اتمان پر میرے نبی ہم آپ کو بتلا رہے ہیں آپ جب قرآن سن رہے تھے تو جنو کی ایک جماعت نے سنا کیا کہا؟ انا سمی قرآن آ جب یہ در ری کبھی رب ادا۔ تو انسان تو انسان یعنی جد میں بھی انقلاب پیدا کرنے والی چیز کوئی اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے کہ قرآن سنا ہے کفر ختم شرک ختم بدات ختم خرافات ختم اب دین کے دائی بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اسی لیے ایک دفعہ آدھی سے مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شریف میں آپ سوکھے اوقاز کی طرف سے کھڑے ہیں آپ کو دور سے ایک آدمی نظر آیا آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہاتھ ہی مشیت الجن یہ جو بندہ دور سے آ رہا ہے اس کے چلنے کا انداز بتلا رہا ہے کہ یہ جن ہے تھوڑی دیر گزری وہ آگے اس نے آگے سلام تو سلام پڑھے حضور پہ سلام کیا اور اس کے بعد کیا حضور نے فرمایا کون ہے تو کہا سنا میں جن آپ نے فرمایا کس قبیلے سے ہو کیا لگا حضور میں فلاں جگہ سے ہوں اور میں کیسے آئے ہوں کہتے یار رسول اللہ آپ سے قرآن سننے کے لیے آیا ہوں اور میں میری اللہ نے اتنی عمر دی ہے کہ میں نے موسا کی زبان سے دورات بھی سنی ہے علیہ السلام کی زبان سے دورات بھی سنی ہے عیسی علیہ, علیہ, علیہ السلام کی زبان سے انجیل بھی سنائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا قرآن سنوں تو اندازہ کریں یہ انقلاب لانے والی کتاب کیا ہے قرآن اور پھر جس کا سب سے پہلا دعویٰ یعنی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں علیف لمی سال کل کتاب رہی بفی اور اس پہ حدیث رسول بھی یاد رکھیں حضور پاک نے فرمایا بن کرا ہر جو قرآن کا ایک حرف پڑے گا اللہ اس کو دس نیکی دا فرماتی ہیں اور اس کے دس گنا گر جاتی ہیں اور فرمائیں لات ہر فن بل علی ہر پن لام ان ہر پن میم ان ہر پن علی فلا میم کو ایک ہر فن کہناف الگ ہر پہ لام الگ ہر پہ میم الگ ہر پہ یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو تیس نے کیا بھی نہیں اور تیس گناہ کر گئے اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہوں روز سارا ان کا کیا عالم ہو اور آگے کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ سال کتاب لار بفی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کے خبر میں شک نہیں اس کے احکام میں شک نہیں اس کے فرمان میں شک نہیں اس کے بعد میں شک نہیں اس کے وعید میں شک نہیں اس کی ترغیب میں شک نہیں اس کی ترہیب میں, میں شک نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم ذرا آنکھیں کھول کے اور دل سے پردے ہٹا کے قرآن میں غور کرو اس لیے قرآن کہتا ہے افا درون الم ادا کلو بن اکفال کہا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے تو یہ ایک اللہ کی عظیم کتاب ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی اللہ ہمارا پڑھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور آگے اس کے تراجم معانی اور تفسیر کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے و باہ علینا عبد البلا و اخردعہ الحمد اللہ رب العالمی قبل کم تو پلی وہ تب آدینا کم تو قبرحیم سن تعالیٰ خیر خلق ہی سید را محمد نواز ہی صاحب اجمائع